جو بھی اس کا کے کار تھا وہ سارا کا سارا کی طرح اونچی آ بلجہر رف بالجہر یا دین اور اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام اور اسی طریقے سے جرابوں پر مسا کرنا گو کھانا تو یہ سارے کام وہابی بھی کرتے مرزقاتی یعنی بھی کرتا رہا ہے تو گو بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے یہ بھی کھاتے ہیں عید پر انہوں نے گو پکائی ہے وہابیوں نے مردنے بھی پکائی ہوئی تھی اپنے زمانے میں بارہ چلتے ہیں آگے پھر دیکھتے ہیں یہ چار مسئلے جو ہیں وہ میں نکال دیتا ہوں کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہے وہ بھی خوش نہیں ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہ مسائل وہابیوں کو سنائیں اور سنیوں کو سنائیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں ابھی وہابیوں نے روز ماہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہم سے جدا ہوا ہے رخصٹ ہوا ہے گو ایک جانور ہے جو مردے کھاتا ہے جو مر گئے نا فرض کریں بریتےمیا کی بادی ہے اس کی وہ آٹھ فٹ یا چھ فٹ یا پانچ فٹ اس کا جسم ہے جو سر کا حصہ جو جویں کھا گئی ہیں یہ جو والا مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ مظفر شاہ صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا اس میں وہ فرما رہے تھے سوراخ کے کے جو کیا تھا جب یہ جیل کے اندر تھا تو وہ جو ہے نا گو آتا ہے اور وہ اپنی طیبیہ کی بادی کو اس کے جسم کو باہر نکالے اور اس کو جائے دوبارہ دیکھیں یہ جو مسائل ہیں وہ ماہر مبارک ہم سے ہوا کتاب دستور المتقین محاویوں کی کتاب سفر کا صفحہ نمبر تین ہے اس پر لکھا ہے کہ غیر مقدین محافیوں کے مذہب میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی نے, کسی نے کفتن کھا پی لیا تو غیر مقلدین کے نزدیک اس کے ذمہ کفارہ نہیں اگر وہ جانتے بوجھتے کوئی کھا لے روزے کی حالت میں تو جانتا بھی ہے بھائی میرا روزہ ہے لیکن وہ بریانی کھا لے جناب کبے کی یا کسی کی بھی تو اس پر اسے کفارا نہیں دینا پڑے گا تو اسی طریقے سے وعلیکم السلام البیان اور مخصوص کتاب کا نام ہے لکھنے والے مولانا سمرودی وحاوی جس کے مصنف ہیں صفحہ نمبر ایک سو اڑسٹھ پر لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین کے نزدیک پردہ کی آیات خاص صرف ادواج پاک کے بارے میں ہیں جتنے بھی قرآن پاک میں پردہ کے حوالے سے آیات ہیں یہ صرف ادواج مطاہرات ازواج پاک جو ہیں ان کے حوالے سے ہیں جس وجہ سے وہابی عورتوں کو پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اس کے لئے صرف نبی کریم علی اصلاۃ کی ازدواج کے لیے ہے یہ امت کی عورتوں کے لئے نہیں ہے وہابیوں کے نزدیک نواز علید الزما صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نام تو سب کو بحفظ ہوگا نظر البرار میں کہ متا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے المتا اتو ثابت متا کا جواز قرآن کریم کی کتی آیات سے ثابت ہے سفر نمبر تینتیس اور چونتیس کیا لکھا اچھا یو کے میں بہت پردہ کرتی ہیں تو یو کے میں اب نہیں کی پردا کرتی ہیں اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہے انیراز بھائی یا سسٹر پتہ نہیں لیکن وہ وجوہات یہاں بیان کرنا مناسب نہیں لیکن ان کی اپنی مولیوں کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے نا تو ممکن ہے وہ ہو تو نواب رضما صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نو نواب نہیں یہ دوسرے نواب ہیں وہ چھوٹا نواب تھا بڑا نواب آیا نذیر حسین دیوی صاحب لکھتے ہیں شیخ الق الفتاو نذیریا میں کہ کلمہ پاک کا ورد کرنا ذکر کرنا لا الہ الا اللہ اس کا تو ثبوت ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ثبوت مز نہیں ہے یہ دیکھیں گے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اور یہ تو ان کا بخ صرف حدود صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ جو صحابہ کرام خلفۂ راشدین کا ذکر ہوتا ہے نا جمعے کے خطے میں وہابیوں کے نزدیک یہ بدعت ہے اور دو ادانے جو جمعے ہوتی ہیں وہ بھی وہابیوں کے نزدیک بدت ہے اور جب مدینے میں کوئی جائے تو وہاں غسل کرے وہ بھی بدعت ہے حاجی کو حاجی کہیں وہ بھی بدت ہے تو یہ یہ بدعت جو ہے وہابیوں نے بہت ساری نکالی ہوئی الابرار میں نواب صاحب لکھتے, لکھتے چوبیس انسان کا یہ اس کو کر دیتے ہیں انسان کا یعنی جو منی ہے سیمن شراب شراب مردار یعنی کتا خندید تمام جانوروں کا پیشاب پاک ہے تو وہابیوں میں یہ سب چیزیں پاک ہیں تو بھائی اگر امام صاحب نماز پڑھ آ رہے ہیں آواز ٹھیک ہے یہ سب سو گئے آواز ٹھیک ہے جی جی دیکھیں نماز کے حوالے سے پاکزدگی جو ہے یہ بہت ضرورت ہے اب امام صاحب کے کپڑوں کے اوپر اگر پیشاب لگا ہوا ہے تو وہاں بھی پڑھ لیں گے نماز کیونکہ پیشاب کے پاس ہے تو مسئلہ کیا ہے عضر ابرال میں لکھتے ہیں وہیر صاحب اس کی پہلی صفحہ نمبر پچاس کے اگر گینو یا چنا اور اسی طرح کے دوسرے گلے اگر پیشاب میں پڑے رہیں اور پیشاب سے وہ پھول جائیں پھر ان کو پانی میں ڈبو دیا جائے اور خشک کر لیا جائے تو پھر وہ پاک ہو جائیں گے چنا جو ہے چنے کی دال یہ جو بھی یا ہمارے حسان بھائی جو کام کرتے نا مٹھائی وغیرہ کا کے ریسٹورانٹ میں کس طریقے سے وہ چنا بناتے ہیں اور وہ پوریا وغیرہ کیسے بناتے ہیں کہ پہلے وہ پیشاب کے اندر ڈالتے ہیں تو جب وہ پھول جاتی ہے پھر انہیں خشک کر لیتے ہیں تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس سے وہ اپنی جو بھی فیشن ڈش وہ بناتے ہیں یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے نواب عید الزمان صاحب نے لکھا ہے اسی طریقے سے نظر ایک صفحہ نمبر تین نواب عید الزمان صاحب لکھتے ہیں اللہ کا چہرہ اللہ کی آنکھ ناک کان کندھا پسلی تانگ پاؤں انگلیاں سب کچھ ہے تو اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھیں آپ نے کھولی ہوگی میں نے سائٹ پر لکھ دیا ہے جیسے ابھی میں نے کہا تھا نا ہدیات المہدی صفحہ نمبر ایک سو دس صاحب لکھتے ہیں کہ خود جمعہ میں کولافائے راشدین کا کر ذکر کرنا اللہ تو بارال یہ پوری لمبی نیچے کہانی ہے جو پڑھ لیں آپ تو میں نے سمجھتا کہ اس کو پورا پڑھتے ہیں یہاں تو بارال یہ آپ نے دیکھا کہ وہابیوں کے یہ مسائل ہیں تو دعا کریں کہ اللہ پاک سے محفوظ رکھے آمین لکھتے ہیں بھائی جنہوں نے محفوظ رہنا ہے تو, تو بارہ اگر کسی اور ساتھی نے کسی اور بھائی نے مائک کے اوپر آنا ہے تو وہ مائک کے اوپر آ سکتے ہیں تو ان کے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نمازیں آپ جمع بھی کر سکتے ہیں خطی پڑھ سکتے ہیں کہ اگر فٹ بال میچ ہو تو فرض کرنے بھائی اگر برازیل نے برازیل ورسز فرانس تو پھر بھائی اگر فرانس ورسز اٹلی یا جو بھی ہے روم ورسز اسپین کا میچ ہو یا اسپین ورسز تو پھر یہ نمازیں ساری دن کی پانچ پل لیتے ہیں اور وہ فٹ بال کے لیے چلے جاتے ہیں تو اتنی فٹ بال کی تیاری ہے ان کے کی ہاں لیکن آج تک ان کی کوئی ٹیم نہیں بول سکی ورلڈ کپ میں ہم نے کوئی ٹیم نہیں دیکھی وہ سعودی عربیہ کی ہے کچھ وہ دو منٹ کھیلتے ہیں جناب میچ اس کے بعد جناب وہ اوپر سے وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے مانی جی وہ کہتا ہے جناب بوتل پی لیں تو آپ جانتے ہیں خاص طور پر جو یہ سعودیہ والے دو چیزیں ہیں جو یہ بہت پسند کرتے ہیں ایک بوتل اور دوسری ایک اور چیز ہے جو سب جانتے ہیں تو یہ اگر ان کو مل جائے تو پھر یہ کچھ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو بارہ جن کے یہاں اس قسم کے مسائل ہیں کہ نمازیں جمع کر لیں اور اسی طریقے سے گو کھا لیں جو بندہ گو نہیں کھاتا وہ منافق ہے معاذ اللہ یہ فتح ستاریا میں مفتی عبدالستار لکھتا ہے کہ جو بندہ گو نہیں کھاتا وہ منافق اور بے دین ہے اور وہ اگر امام بنے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست نہیں تو اسی طریقے سے ان کے ہاں فتحو سنیا میں بھی ایک مسئلہ ملتا ہے کہ روتی آپ نے پکانی ہے تو اس کے اندر اگر شراب جو ہے وہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں جب وہ آپ طبے رکھیں گے تو وہ روتی جو ہے وہ حلال ہو جائے گی پاک ہو جائے گی تو بار یہ چند مسئلے تھے جو میں نے سنائے ہیں اور ابھی رضوان بھائی مائک آپ کو اس شرط پر ملے گا کہ ابھی آپ آئیں گے تو پھر آپ مائک پر ہی رہیں گے کہ میں تو ویسے بھی جو ہے نا وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے دوسرا میں ابھی ایک کام کر رہا تھا تو وہ میں چھوڑ کر میں نے جو ہے نا وہ مائک لیا ہے احسان بھائی کے حکم پر تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو کر لیا ہے نہیں اوپر کل لیں جناب آپ آئے میں آپ کے لیے آپ جناب چیف ہیں اور چیف صاحب کو مائک نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا وہ میرے خیال سے امریکہ کے پرزیڈینشیل الیکشن کے حوالے سے چلے گئے نکل کر اپنا اعلان سنا کر آسان بھائی چھوڑ کے چلے گئے تو بارہ ان کے بعد آپ ہی آتے ہیں تو آپ ان کی جگہ لے اور لگے رہے کم از کم ایک دو گھنٹے